مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے منحق توحید دخل الجنت بغیر حساب منحق توحید دخل الجنت بغیر حساب کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے توحید کو پورے طور پر برتا اور توحید کے موجبات یا توحید کے جو مطلوبات ہیں ان پر حمل کیا اس نے جنت میں انشاءاللہ بغیر حساب کے داخل ہوگا مشرقین <سؤال> اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک امت سے اکیلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا وزن اور ان کی فضیلت اتنی بڑی کی کہ وہ ایک امت کے برابر ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے <سؤال> امت کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیل گئی اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود تنہا ایک امت کہا اللہ تعالیٰ نے اور یہی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان نلکا پھر علائی اللہ ہی جنا ہے جو ہے اللہ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے لیکن مسلمان ایک اگر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے اکیلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کا درجہ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلایا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے کہ ملت ابیک ابراہیم کان ابراہیم ابراہیم کانتم قان صلی اللہ حنیف ورم کمن المشرقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے نیف تمام معبودات سے کٹ کر کے دور ہو کر کے سب سے دور ہو کر کے صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے والم یقین المشرقین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے حضرت حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین بن عبد الرحمن تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا ائی یو کمرا الکب اللہ قب البار ہے کل جو تارا ٹوٹا تھا اس کو کس نے دیکھا تھا عام طور پر آدمی باہر جو ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے تاروں کو کئی مقصد کے لیے بنایا ہے بعض تارے تو ایسے ہیں انا آصف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تاروں کو کئی مقصد کے لیے بنایا ہے اول تو یہ زینت ہیں آسمان کی زینت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان, کو ان کے ذریعے سے آسمان کو سجایا ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے شیاسین کو اللہ تعالیٰ ما فرشتوں کے ذریعے شیاسین کو مارتے ہیں جب بھی کوئی شیطان اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ کر کے اور آسمان کی باتیں اللہ تعالیٰ جو کچھ حکم یا جو کچھ تقدیر فرماتے ہیں اس کو سنتے ہیں اسی وجہ سے ربی کاہن کا ایک مسئلہ آتا ہے کہانت کا شیطان جو کچھ سن لیتے ہیں وہاں سے اس میں سے بات تو ایسے ہیں کہ تاروں کے ذریعے سے مارے جاتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں اور بعض جو مچ نکلتے ہیں اور لا کر کے جو ایک سچ انہوں نے سنا ہے اس میں سو جھوٹ ملا کر کے اور کاہینوں کے گوشت کو دیتے ہیں اور کاہینوں کے پاس ڈالتے ہیں کائین لوگ وہی باتیں اس میں اس سچ, اس سچ میں جھوٹ ملا کر کے ہزار جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو جو ان کو پوجنے والے ہیں شیتانوں کو شیطان کو پوجتے ہیں وہ لوگ اپنے پوجنے والوں کو لا کر کے ان کے یہ باتیں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی آئندہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سو جھوٹ ملاتے ہیں بعض اس میں سے سچ ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے تو لوگ جب سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی واقعی ہو گیا تو اس کو عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو شخص کاہین کے پاس آئے گا من عطا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی کاہین کے پاس آیا اور اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کر لی تو گویا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے احکام قرآن اور تمام احکام کا اس نے انکار کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانت یا یہ کہ فلاں وقت فلاں یہ کام ہوگا یا طوفان آئے گا یا فلاں آدمی مر جائے گا یا فلاں آدمی پیدا ہوگا یا فلاں کی چیز فلاں جگہ ہے حقیقت میں یہ چیز جو ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کو بعض علماء نے کہا ہے اس کو سخت سے سخت عذاب دینا چاہیے اور تعزیر یعنی تہذیب اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ خرابیاں ہوتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت کچھ اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرے تو انسان کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان اوپر چڑھتے ہیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس میں سے کچھ سن لیتے ہیں اس ایک سچ میں کئی جھوٹ ملا کر کے لا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ لوگ جو کاہن جو شیطان کو پوجتے ہیں لوگوں کو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے کہ فلاں حالم الغیب ہے فلا غیب جانتا ہے اس وجہ سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور ان پر مالوں ہزاروں مال نچاور کر کے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے ہمارے پاس یہ مقدمہ ہے کیا ہمارا نتیجہ کیا ہونے والا ہے یا ہماری بلا چیز دم ہو گئی کیا ہوگا ہمارے بچے کی شادی کیا ہے بچی یہ شادی مبارک ہوگی یا نہیں یعنی جس طرح ہندوؤں کا یہاں طریقہ ہے کہ وہ ساتھ لیتے ہیں وہ ساتھ لیتے ہیں ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پنڈوا یا پنڈت کے پاس آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میں فلا مہینے میں اپنی بچی کی یا بچے کی تو کیا یہ تاریخ یا یہ ساتھ مبارک ہوگی یا منحوس ہوگی نحس اور سادھ جو ہے اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے کسی وقت دیاد بھی آدمی کوئی کام کر سکتا ہے سوائے ان ایام کے جس میں اسلام نے کوئی کسی چیز کو منع کیا ہو لیکن لوگ آتے ہیں کن ایسے کائنوں کے پاس تو بہت سے لوگ اچھا کام کرنے کرتے کرتے وہ رک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کام ہمارے لیے مبارک نہ ہو بہت خرابیاں اس کہانت کے ذریعے سے ہوتی ہیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کو تصدیق کرنے والے کو کاہن کو جو شخص تصدیق کرتا ہے اس کے بارے میں حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے قرآن اور احکام کا وہ کافر ہو گیا اس وجہ سے ایسے لوگوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہ ہونی چاہیے اسلام میں ان کو صرف یہ حیثیت ہو کہ جیسے ایک عام اشھوز کی طرح ہوں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جہاں اور گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اسی طرح اس گمراہی میں بھی پھنس کر کے ایسے لوگوں کی بازاروں کو گرم رکھتے ہیں اور دن بدن ایسے لوگ بڑھتے رہتے ہیں اسی کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ لوگ شیطان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں جادو کا جو طریقہ ہے وہ شیطان ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور بہت کچھ اس سے نقصان ہوتا ہے خود اللہ رب العزت نے کوئی یہ نہ کہے کہ جو کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ایک سبب بنا رکھا ہے اس سبب کو استعمال کرنے سے آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے وتبا و مات السین اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وقت بات القت الشیاسی ہوک سلیمان و ماتب الرسلیمان علاقہ شیسین اکبر حقیقت یادوں کے ذریعے سے دو دوستوں میں دشمنی اور دو دوستوں میں دوستی بھی کراتے ہیں میں کوئی شک نہیں اسی طرح یو يتعلمون ما المن به بين المر والزوجي، عورت اور شوہر, شوہر اور مرد بیوی بی کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں تفریق ڈالتے ہیں حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے طاقت ان کو دی ہے جیسا کہ اس نے جب حضرت عدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون بنایا ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی رب علایوں میں بات کہ آمد تک تو مجھے ڈیل دے دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دا من کرمینل منظرین کیا تمہیں ڈھیل دے دیا گیا ہے لیکن ہمارے جو بندے ہیں تمہاری اتباع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی طاقت دے رکھی ہے اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شیطان کی شیطان کی شرارتوں اور شیطان کی شر سے پناہ مانگے آپ جب گھر میں داخل ہوں بسم اللہ کر کے اور جب لیٹرین پیخانے میں داخل ہوں تو اللہ معنی کے قبضے اور اس طرح کے نماز پڑھتے وقت جب آپ نماز میں داخل ہوں شیطان جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے اور اذان ختم ہوئی تو آ جاتا ہے پھر اکامت سنتا ہے تو بھاگتا ہے گوسے مارتے ہوئے اور جب اذان عکامت ختم ہوتی تو آ جاتا ہے حد کا یکسک و ربین المرا آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان خطرات اور وسواس ڈالتا ہے نماز کے درمیان اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے تو آپ کا جی اللہ باللہ من حمزی باللہ من, من ہر الرحیم الرحیم حالت میں شیطان سے ہیں حضرت سید تم میں سے کسی نے وہ تارہ دیکھا تھا جو رات میں ٹوٹا تھا بن عبد الرحمن کہتے کہ جی ہاں میں نے دیکھا تھا فل تو آنا وہ کہتے ہیں ہم آہین نیلم حکم فی الصلادین وحین نیلود دیکھیے یہاں اسلاب کے اخلاص کا ایک منظر وہ کہتے ہیں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید وہ رات میں اٹھ کر کے تحجد وغیرہ پڑھتے رہے ہوں اس جاگتے وقت نماز پڑھتے وقت انہوں نے تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے تو یہاں ایک ریا اور نمود کی بات ہو سکتی تھی انہوں نے پھر اپنے اپنا موقف اور اپنا رویہ صاف کرتے ہوئے کہا نہیں بھائی ہم آئیں نیلم اکن میں تاحد کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا لیکن مجھے ڈنک بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا فما تو فما بن کہتے ہیں حسین بن بزرا رحمان سے کہ تمہیں بچھو نے ڈنک مار دیا تھا تو کیا کیا تم نے کل تو, تو, تو میں نے کہا کہ میں نے جھاڑ فون کیا کالا پما ہم تم نے یہ چیز یہ کام کس وجہ سے کیا کیوں کیا کُل تو حدیث الحدنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عامر بن سراہیل نے مجھ سے بیان کیا حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں سی وہ حدیث تو میں نے کہا حدتنا برعیدہ بن حسین حضرت صابی نے ہم سے برعیدہ بن حسین چار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان سے انہوں نے بیان کیا کہ کی ان قال رقیت من لا رقیت اللہ منا او ہما حضرت بريزہ بن حسيف كہتے ہيں لا ركيت جھاڑ پونك نہیں ہونا ہے یا نہیں کرنا ہے اللہ من آئن او ہما سوائے نظر بد سے یا کسی جانور کے ڈنک مار دینے سے قد احسن من انكہ علامہ سميا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جھاڑ پھونك صرف صرف سے کیا کہ حضرت حضرتان رسول کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جھاڑ فونک صرف دو موقع پر کر سکتا ہے آدمی اگر اس کو کسی نے نظر بد لگا دیا ہے تو اس وقت جھاڑ فون کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی جانور ڈنک مار دیا ہے تو اس میں جھاڑ فونک کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں جو تم نے سنا وہ اس پر عمل کیا اچھا کیا لیکن مجھ سے حضرت سعید بن کہتے ہیں کہ تم سے تو بریدہ بن حسین نے یہ بیان کیا اور مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے یہ بیان کرتے ہیں اور عمم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے پورے تمام انبیاء کی امتیں پیش کی گئی پیش کی گئی کس حالت میں حقیقت یا اس کی تمثیل حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت سے نے اس کو نئے الاسراء والمیراج میں تنصیل کے طور پر جو امتوں کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ قیامت میں ہونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس, کا, اس کی تصویر پیش کی گئی اور نبی عما و ارح میں نے دیکھا نبی ایک نبی ہیں ان کے ساتھ کچھ آدمی ہیں تھوڑی سی جماعت ہے رحت کہتے ہیں نو سے تین سے لے کر کے نو کے درمیان کی عدد کے لوگوں کو جیسے کہتے ہیں جماعت اور راحت اور قوم ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو راحت کہتے ہیں تین سے لے کر کے یعنی ایک سے لے کر کے نو تک کو وہ راحت کہتے ہیں تو کہتے ہیں رحی النبی نبی یا پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایک نبی ہے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نو آدمی ہیں اور اللہ کی قدرت آپ خود دیکھیں حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سال الفسلط اللہ حمسین عامہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن ماں امان خلیل ان کے قوم میں بہت تھوڑے ایمان لائے وہی جن کو کشتی نے اٹھایا کشتی کتنی بڑی رہی ہوگی بہرحال تو یہ نبیوں کا کی امتوں کا یہ بیان ہے لیکن اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا اللہ تعالی نے حجت قائم کی انبیاء نے اپنا کام کیا اور یہاں سے ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا کام ایک مبلب ہے عالم دین ہے اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اس مجلس میں اگر دو ہی آدمی بیٹھے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں سنا گیا ہے دیکھا گیا کہتے ہیں کہ دو چار آدمی ہیں کیا ہم تقریر کریں دیکھا ہے ہم نے نہیں ایک آدمی اگر بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ سن رہا ہے تو چاہیے کہ اس کو اس کو بتائے اس کو سنائے ایک کے بعد دوسرا آئے گا دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو بہت سی سرخ سے تمہارے لیے وہ اچھی چیز ہے تو یہاں دیکھیں نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے حضرت جبری علیہ السلام کی ان کو مدد ملتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ایک ٹولی چھوٹی سی رہتی ہے اس وجہ سے عالم کو چاہیے کہ چند ہی آدمیوں کو لے کر کے اپنے اللہ کے احکام کو سنائے یہ نہیں ضروری ہے کہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جا کر کے وہاں تقریر کریں بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اعلان ہوتا ہے ہزاروں قسم کا دو ہفتہ چار ہفتہ پہلے اس میں بہت سے مسائل ضائع بھی ہو جاتے ہیں ہر محلے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کافی تعداد میں عالم ہوتے ہیں اگر ہر شخص اپنے گھر کے ہی اپ کو ٹھیک کر لے تو اس طرح معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ہر ایک جانتا ہے عالم ہونا ضروری نہیں ہے آپ تازی نہیں ہیں لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ جھوٹ پڑھنا غلط ہے چوری کرنا غلط ہے نماز نہ پڑھنا حرام ہے نماز نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا سوئے رہنا غلط ہے نماز کے وقت اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے اگر ہر شخص اپنے ماحول کو ٹھیک کر لے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرمایا ہے کلر کل مسول تھی ہر ایک گھر چرواہا ہے اور اپنے ماتحت مویشی کے بارے میں اللہ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا کل جس طرح ایک چرواہا بکریوں کے بارے میں اگر اس کی بکری کسی کی کھیت میں روت دے کسی کی کھیت کو بیکار کر دے کسی کی کھیت کو چڑھ لے تو بکریوں کو نہیں ماریں گے لوگ لوگ چرواہے سے پوچھیں گے اسی طرح اللہ رب ان سے پوچھے گا اور سب سے بڑا مجھے وہ شخص ہے جس, جس کے ہاتھ میں ان کی بات جو ہے بچپن ہی سے ان کی تربیت کیوں نہیں کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر ہی کے اپرادھ کو کم سے کم ٹھیک کر دے تو محلے میں دس گھر ہوتا ہے دس آدمی یہ دس گھر ٹھیک ہو گیا یہی گھر بازار میں بھی جائے گا کسی گھر کے اپرادھ دوسرے لوگوں سے ملیں گے کمپنی میں جائیں گے ورکشاپ میں جائیں گے اچھی اچھے اخلاق لے کر کے اچھی تعلیم لے کر کے باہر جائیں گے یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصلاح کا جاہلیت کے اندر تھے لوگ ڈوبے ہوئے تھے لیکن جب ایک آیت پا جاتے تھے کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت سے دوسری آیت کی تعلیم اس وقت نہیں لیتے تھے جب تک اس کو اچھی طرح یاد نہ کر لیں اور پھر اس کے متعلق جتنے آکام ہیں اس کو سیکھ نہ دیں ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر, اس پر علم و عمل کے ذریعے سے اس کو سیکھنا لے سیکھ لیتے تھے کہ یہ کرنا ہے پھر اس پہ کرتے تھے اچھی طرح جب وہ اس پر عامل ہو جاتے تو پھر دوسری آتے ہیں سیکھتے تھے کہنے کا مطلب یہاں لمبا بات دور ہو گئی اسلحی معاشرہ کا سب سے بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کو کم سے کم سیکھ کرے انہیں گھروں سے سوسائٹی بنتی ہے انہیں سوسائٹیوں سے پورا محلہ بنتا ہے انہیں محلوں سے شہر بستا ہے آخر اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آدمی یہ کہے کہ بھائی ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم مجبور ہیں تو کم از کم دوسروں کی اصلاح خود کریں اس کے گھر کی اصلاح دوسرے لوگ کریں گے ہر ایک کو چاہیے کہ کوشش کرتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نبی ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نو آدمی کتنی مدت کر رہے ہوں گے اپنی قوم میں اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے نبیوں کو قتل بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اس کا ذکر بھی فرمایا ہے تو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کو آدمی تعداد کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جہاں بھی موقع ملے ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے فرائے نبی و عرض اور و نبی و ماں اور رجل اور رجلان دیکھیے کچھ ایسے بھی نبی تھے کہ ان کے ساتھ صرف ایک یا دو آدمی تھے پوری زندگی جو انہوں نے دعوت تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی نبوت کو لوگوں تک اور رزالت کو لوگوں تک پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت سے صرف دو آدمی یا ایک آدمی ان پر ایمان لائے یہ بھی ایک عجیب مرد مسئلہ ہے بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں چاہیے کہ آج کل کے علماء اور دوہار گاڑی اس عبرت لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ کر کے کہ کیا ہماری دعوت یا ہماری آواز کو مقبولیت نہیں حاصل ہوگی ہم کیوں لوگوں سے کچھ کہیں نہیں ارے دیکھیے تسلی ہونی چاہیے کہ نبی جو اس کو اللہ تعالی بھیجا ہے ان پر بھی دو ایک آدمی مان لائے ایسا بھی ہوا علی سواد وہ نبی اور بعض انبیاء ایسے تھے روایت میں آیا ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار یا چوبیس ہزار انبیاء روایت یہ حسن اور صحیح کے درجے تک ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں انہیں انبیاء میں سے کچھ ایسے بھی ولئی سما ہوا ہے ان کے پیروں میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا زندگی بھر اللہ کا حکم سناتے رہے لیکن کوئی ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہ ہوا ولی سما ہوا اس رخ علی سواد ان میرے سامنے بہت بڑی ایک جماعت پیش کی گئی اور ذنن تو ان امتی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ میری امت کے لوگ ہیں فکیل علی تو مجھ سے کہا گیا فرشتوں نے کہا فرشتے نے کہا ہار موسا قوم یہ حضرت موسا علیہ السلام ہے اور ان کی یہ قوم ہے وہ فن تو فی پھر میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک بہت بڑی اور جماعت آئی فکیل علی ہاد ہی اے رسول یہ آپ کی امت ہے وہ ماں ان سب بغیر حساب ان بڑی جماعت میں ستر ہزار ایسے ہیں کہ جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے دیکھیے ستر ہزار ایسے ہیں کہ جن کو کوئی نہ حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے ثم بخل منظر ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے فضا خلا منزلہ اور اپنے اجرائے مبارک میں داخل ہوئے فغا خواب صفی لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ ستر ہزار جن جن کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے آپس میں چیمی گوئیاں یا آپس میں اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے وکال آباد ہوں نے کہا الَّذِينَ سَحِبُوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائی وکال آباد ہوں نے کہا نہیں شاید وہ لوگ ہوں گے جن کی ولادت یا پیدائش اسلام کے زمانے میں ہوئی ہے صحابہ کرام تو بہت سے جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہوئے بعد میں اسلام لائے لیکن کیسے نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جن کی پیدائش جن کی ولادت جن کا پڑھنا پڑھنا بچپن ہی سے لے کر کے اسلام کے سائے میں ہوا شاید یہ لوگ جو بالکل ہی گناہوں سے پاک ہوں گے پر اب یو شرک و بلّۂ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا ہوگا وضا کر و اشیاء اس قسم کی اور دوسری چیزیں بھی انہوں نے ذکر کی بخارا جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے پاس آئے با اخبرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اللہ کے رسول و کون لوگ ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الدین علائست رخون وہ جو ستر ہزار جو بغیر حساب اور آزاد اور کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے وہ, وہ لوگ ہیں جو روپیہ نہیں کرتے جھاڑ پونک نہیں کرتے ہیں ضرورت کے وقت وہ اور نہ جسم کو تارتے ہیں کئی جس کو کہتے ہیں داگنا جسم کو یہ ایک علاج کا پرانے زمانے سے علاج کا ایک طریقہ رہا ہے اور علماء علم طب میں یہ کہا گیا ہے اس کو لوگ بعد لوگ حدیث کہتے ہیں کہ یہ بیر رسول کی حدیث آخر الدوا الکئی جب کوئی دوا کامیاب نہ ہو تو کئی داغ کر کے علاج کیا جائے اس سے شفا ہوتا ہے آخر, آخر الدوا اس کو اس وجہ کہا گیا کہ چونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے آدمی کو جسم جلایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو آخری پوائنٹ پر رکھنا چاہیے اس سے آسان دبا ہو تو پہلے اس کو استعمال کرنا چاہیے تو یہ کہتے ہیں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے یا کراتے ہیں اور نہ داغتے ہیں استفاق کے لیے و لائیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں کوئی چیز گزر گئی کوئی جانور گزر گیا تو اس سے بدفالی نہیں لیتے ہیں اور یہ مسلمانوں میں یہ چیزیں اصل میں غیر مسلموں میں تھیں اور اس کو مسلمانوں نے بھی لے لیا اگر کہیں جا رہا ہے آدمی صبح, صبح, صبح ہے اچانک لومڑی سامنے سے گزر گئی تو یہ کہتے سنا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن خیر نہیں ہوگا کوا بول گیا تو کہتے ہیں کہ آج کا دن خیر نہیں ہوگا یہ ہے بدشگونی کوئی چیز اللہ تعالی کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا مستقبل اس لومڑی اور اس کے ہاتھ میں دے دیا وہ آپ کے خیر اور شر کا مالک ہو گیا اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے شر اور خیر کا مالک اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت ہی سے نفان نقصان کا طرف کرنا چاہیے وہ اللہ تو تیار اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں پکا ماحوس اوکا شاہ ابن محسن ایک صحابی تھے اسی درمیان وہ کھڑے ہوئے اچانک وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول خود اللہ یہ جال نیمن اے تار رسول اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ستر ہزار لوگوں میں سے کر دے کہ جت چیزوں پر عمل کرو اور جنت میں بغیر حساب اور عذاب اور خطاب کے داخل ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کن منہم بہت بڑی سعادت ہم کو ملی دیکھیے یہ مبشرین مل جنا جنت کی خوشخبری زندگی ہی میں ان کو دے دی گئی ہے آپ سنتے ہیں کہ صحابہ میں سے دس جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دے, دے دی تھی اور ابن محسن اس میں سے نہیں ہیں عام اشرا مبشرہ جو دس ہیں ان میں سے وہ ابن محسن نہیں ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے وقائع ملتے ہیں کہ جن میں اور دوسرے لوگوں کا ذکر ہے یہاں کاشا ابن محسن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کے حقدار ہو تم جنتی ان میں سے ہو ان ستر ہزار میں سے تم مقام رجل آ کر پھر ایک دوسرے آدمی بھی کھڑے ہوئے سارا گرام نیکی اور بھلائی کی چیزوں میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور بڑھنے والے تھے کیوں نہ کھڑے ہوئے کے رسول ہمارے لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا کا بے اوکاشا اوکا تم سے آگے نکل گئے اور اب یہ دروازہ بند ہے تو اللہ کی کے حکم سے بہر تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں توحید کی تحقیق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی بدفالی پر عمل نہ کرے بدفالی کو اپنے ذہن میں لائے نا اور اس پر عمل نہ کرے اگر اس نے عمل کیا تو یقیناً گویا اللہ پر توڑ دیا نفع اور نقصان کا مالک اس بدفالی والی چیز کو بنا دیا لومڑی کَا یا اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے سے گزر گئی یہاں تک کہ ہم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جاتے ہیں اور ان کے پاس پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ دن آج کا مبارک رہے گا ہماری یہ شادی مبارک رہے گی یہ سب چیزیں ان تطیر میں ہے یعنی بدفاریوں میں ہیں اور یہ اللہ پر توقر کے خلاف ہیں اس وجہ سے مسلمان کا یہ سیوا کرگز نہیں ہونا چاہیے تحقیق توحید کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ رکیا بھی نہ لیں یعنی جھاڑ کو اگر روقیہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ قرآن اور صحیح احادیث روکیا کو مطلب پھونکنا یہ روکیا ہے آپ پڑھ کر کے آٹھ करके دو پڑھے یہ رکیا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض اسحاف کہیں جا رہے تھے اچانک ان کو بھوک لگی ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی بعض قبیلوں کے پاس سے گزرے تو ان سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا باہ بوائی ہو ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا ضرورت تھی ان کو بارہ اچانک ایسا ہوا کہ ان کے کسی آدمی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا یا سامنے ڈنگ مار دیا دوڑے دوڑے آئے کہتے ہیں ایا تمام ہلفی کمر رہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے اس ڈنگ ما... مار گزیدہ یا ڈنگ مارے ہوئے آدمی کو کا جھاڑ بھونک کرے کہتے ہیں ہاں لے کے آؤ لیکن ہم اس شرط سے کریں گے کہ ہمیں کچھ دوستوں تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چند بکریاں دیں گے یہ طے کر لیا اس کے بعد انہوں نے جھاڑ پھونک کیا کس چیز سے الحمدللہ رب رمبی عالمی سور فاطیہ سے جھاڑ پھونک کیا اور اس کا طریقہ جیسا کہ ہندیشری میں آیا کہ اس کو پھونک کر کے ایپڑ کر کے آدمی اس کے منہ پر یا جسم پر پھونکے ایسا پھونکے کہ اس کے ساتھ کچھ تھوپ کا بھی اثر جائے تفز ہو اس کے نفس ہو یعنی اس کے ساتھ خوب کا کچھ حصہ جائے اس سے اللہ رب العزت کی قدرت سے بہت کچھ اثر ہوتا ہے قرآن کریم سے مل کر کے یہ خوب جو ہے مبارک ہوتا ہے ایک آدمی کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ گندی چیز ہے یا اس سے گن آتی ہے نہیں ایسے آدمی جو کرام کارڈ کے ذریعے سے اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز انشاءاللہ خلاف تبقل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ دری ہے لیکن اگر کوئی شخص کچھ ایسا جھاڑ پونک کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قسم کے رقیہ کو بھی کی بھی اجازت دی ہے ماں ابھی کچھ شرکت جب تک اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو آر دو علیہ رقاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جھاڑ پونک کو تم ہمارے سامنے پیش کرو اور وہ ہر وہ جھاڑ پونک صحیح ہے یا وہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے رقیہ میں وہ صحیح ہے